المملوکی یہ سبق چل رہا تھا یہاں اس کے بعد حدیث ہے حدیث نمبر دو سو دو نمبر حدیث ہے اسی صفحے کے آخر میں تقریباً تھوڑا سا دو تین حدیثیں اوپر یا اسب سب کا عاز بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عباده الله فله اجر مرتين متفق علیہ عبد البن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اندان سعیدی جب بھی کوئی غلام اخلاص سے خدمت کرے یا طلب کرے خیر کو اپنے مولا کے لیے اپنے مالک کے لیے اخلاص سے اس کی خدمت کرے اپنے مولا کی سید سے مراد مولا ہے اور اسی طرح خیر کی خواہش یا خیر کی خواہان ہو کس کے لیے اپنے مولا کے لیے ایک کام تو یہ ہے اس کے اندر خدمت میں مخلص ہے دوسرا کام یہ ہے واہنا عبادت اللہ ایسا غلام ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت بھی بڑے اچھے طریقے سے کر لی اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا تو پھر کیا ہوگا اس طرح غلام کے لیے فلاح و اجرتین <مَرَّتَئِن> اس کا اجر اس کے لیے اجر دو ڈبل ہے اللہ ڈبل اجر اس کو دیں گے کیونکہ غلام ہوتے ہوئے اتنا یہ نیک ہے کہ عمل بھی جو بھی کام کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی اخلاص سے کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں معاملات میں یہ بڑا مخلص ہے اور اخلاص سے پیش آتا ہے جب پیش آتا ہے تو اس طرح غلام کو اللہ تعالی اجر ڈبل دیتے ہیں عام طور پہ غلاموں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی جب اس کے اندر یہ چیز ہے یہ دونوں صفات ہے تو اللہ اس کا اجر بھی ڈبل دیتے صلی اللہ, قال قال اللہ, صل اللہ علیہ وسلم جناب ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمہ للمملوک ان یتوفاہ اللہ بحسن عبادت ربہ وطاعت سیدہ نعمہ لہو متفقن علیہ لفظ نعمہ نعمہ شیئن کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اچھے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے مملوک کے لیے غلام کے لیے تو اللہ کہ اللہ اس کو دنیا سے مفاد دے دے اور دنیا سے اس کو لے, لے لے لیکن کس حالت میں بحسن عبادت ربی ساری زندگی اللہ کی عبادت بڑے اچھی طریقے سے کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک کہ موت آئی اور اسی طرح یعنی اللہ کا حق اس نے بھرپور ادا کیا اور موت آ گئی سعیدی اور اپنے سید اپنے مولا کی اطاعت میں زندگی گزاری اطاعت میں زندگی گزاری کبھی نافرمانی نہ فرمانی نہیں کی نہیں کی یعنی اپنے مولا کے حقوق کا بھی خیال رکھا حقوق و کا بھی خیال رکھا حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا جی السلام علیکم و اللہ جی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے جی ایک فون آ گیا تھا وہ اصل میں ایک بیٹری منگوائی یو پی ایس کے لیے وہ بندہ لے کے آ رہے پھر فون آ جائے دیکھتے تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی استعمال ادا کیے اور مخلوق کے حقوق حقوق العباد حقوق اللہ یہ دونوں اچھی ادائیگی کر کے دنیا سے چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس کے لیے اچھا ہے بہت اچھا ہے یعنی یہ سرخرو ہو کے دنیا سے چلا گیا یہ دونوں حقوق کو ادا کر کے گیا تو اللہ جلو ہو اس کے لیے پھر کیا ہوگا مرتین دیں گے جیسے کہ پہلے حدیث میں گزرا ہے مطبق نالی وَعن جریر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جریر بنی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابقى العبد لم تقبل له صلاته جب ایک غلام باگ جاتا ہے اپنے مولا سے بغیر اجازت کے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی غلام مسلمان باگ گیا اپنے مولا کی اجازت کے بغیر نماز اس کی قبول نہیں ہوگی اور روایت انہ ہو ایک اور روایت بھی ہے رسول اللہ, اللہ وسلم سے قال ايما عبد ابقى کوئی بھی غلام اگر باگ جاتا ہے فقد برئ اثمنه الذمه تو اس سے یہ بری ہو گیا ذمے سے مطلب اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا اللہ نے پھر اس کی پروانی نہیں کرنی وفی روایت وان هو قال ايما عبد ابقى من مواليه کوئی بھی غلام اگر باگ جاتا ہے اپنے موالی سے اپنے کے سے قاوس نے فقد اس نے ناشکری کی یانہ فرمانی کی کفر کا مطلب یہ جی لغوی معنی ہے hatta yerja ilaihim یہاں تک کہ وہ واپس ا ان کی طرف تو مطلب یہ کہ غلام کا باغنا اپنے مولا سے اجازت کے بغیر گناہ کے بات تو لہذا عبادت نہیں قبول ہوتی تو یہ حرام کام کیا ہے اس نے اس کی اجازت نہیں ہے رواح مسلم وعن ابي هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت ابي القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی یا کرتے تھے منق مملوک جس نے تہمت لگائی اپنے مملوک پر یعنی اپنے غلام پر وہ بری قالہ تو وہ بری ہو اس, اس تہمت سے جو کہ وہ تہمت لگائی گئی کسی نے بھی مطلب کوئی مولا اٹھا ہے اپنے غلام پر کوئی تہمت لگائی جب تہمد لگائی اگر وہ بری ہے اس تحمد سے تو پھر کیا ہوگا مولا کے ساتھ کیا ہوگا جو لیدا یوم یہ مولا جو ہے اس کو کھوڑے لگائے جائیں گے دنیا میں کس میں آخرت میں روز قیامت میں اللہ اس کا بدلہ لیں گے ایک طرف اگر مولا کی فضیلت ہے تو دوسری طرف فضیلت کس کی بھی ہے غلام کی تو غلام پر بے جا الزام لگانا اس کی سزا پھر اللہ قیمت میں دیتے اللہ یو کون قال ہاں اس صورت میں اس منقطع ہے مگر اس صورت میں مولا کو سزا نہیں دی جائے گی جب اس کی بات درست ہو یہ بات ہو اسی طرح جیسے کہ اس نے کہا مطلب وہ تحمد بچا ہو تحمد بچا ہو تو اس صورت میں پھر مولا کو سزا نہیں ملے گی اگر تحمت جوٹی ہے تو اس صورت میں پھر مولا کو اللہ کے نشانو کوڑے لگوائیں گے اور دنیا میں سزا کوڑوں کا کو کیا ہے 80 کوڑے ہے کسی جنا وغیرہ کی پرہمت میں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی يقول و فرما تھے من طرغ ولا امن جس نے غلام کو مارا ہاں جی یعنی غلام اپنا غلام کو مارا حد دن یعنی حد میں لم ہی جس میں وہ گنا اس نے کیا نہیں جو حد اس پہ بنتی نہیں ہے وہ حد بند نہیں رہا حد کھوڑے لگوائے اس کے مطلب الزام لگا کر اولتما ہو یا اس کو تپڑ مارا کفارت ہو تو ہو بے شک اس کا کفارت پھر مولا کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کرے حد لگوائی لیکن حد بنتا نہیں تھا تو ہم یا تپڑ لگایا مولا مولان غلام کو تو پھر اس کے لیے کفارہ یہی ہے وہ اس کو آزاد کر رہے ہیں جیسے کہ گزری تھی ایک صحابی نے اپنی لونڈی کو ایک تپڑ مارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا نہیں کیا یا اس کا میں کفارہ کیا دوں چکا فارہ یہی ہے کہ اس کے تپڑ کے بدلے میں اس کو آزاد کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے پوچھا اللہ کے بارے میں بتا دیا تو سمجھ لے کہ وہ مسلمان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہہ دیا کہ اس کو آزاد کر دو فورن آزاد کر دیا۔ آزاد کرنا یہی اس کے لیے کفارہ رواح مسلم وعلہ بھی مسعود الانصاری قال كنت ازرب غلاما لي ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میرا ایک غلام میں مارا کرتا تھا اس سمیت خلف تو ایک دن میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی آواز آ رہی ہے یہ آواز آ رہی تھی اے مسعود ابو مسعود سمجھ لو لکدر والی ہی بے شک اللہ تم سے زیادہ قادر ترین ہے قادر ہے جو کہ تم قادر ہو اس اپنے غلام پر مارنے پر تو تمہیں اللہ مار سکتا ہے اللہ تم سے زیادہ قادر ہے یہ کیا کر رہے ہو کیوں مار رہے ہو اس کو؟ یہ آواز آئی پیچھے سے کل سفت تو جب میں نے پیچھے دیکھا موڑ کے فیضہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اچانک دیکھا کہ اس نے آواز دی فقل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہ میں نے آزاد کر دیا آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے تاکہ یہ معاملہ میرے اور اس کے درمیان میں رہے نہ غلام بن کے میں مارو نہ میں نے آزاد کر دیا اللہ کے لیے وقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اما حبردار لو لم تفعل اگر یہ کام تم نہ کرتے یعنی تم اس کو آزاد نہ کرتے لَا لَفَحْ تَكَتْ اِنَّارُ نار ضرور تمہیں لپیٹ میں لے لیتی آگ جہنم کی مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ جہنم کی سزا دے دیتے اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے مطلب یہی بن گیا کہ تم نے اس کو آزاد کیا اگر آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لیتی اول کنار کن یا یہ ہے کہ آگ تمہیں پہنچ جاتی بطور اس روز قیامت میں تو لہٰذا یہ جو تم نے آزاد کیا تو سمجھ لے کہ اپنا کفارہ آپ نے ادا کر دیا اس کے بارے میں ورنہ تو اس کی سزا مل لی تھی روز قیامت میں نہ حق مارنا کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے چاہے غلام کیوں نہ ہو نوکر کیوں نہ ہو آج کل تو لوگ گالیاں دیتے ہیں ماں بہن کی ایک کر دیتے ہیں مارتے بھی ہے یہ ظلم ہے اس طرح ظلم نہیں کرنا چاہیے ہر بندے کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے نواح مسلم الفصل السانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کریم صلی اللہ ہیں کہ فرمائے میرے پاس کچھ مال ہے ان يحتاج میرے پاس مال دولت ہے پیسے ہیں میرا والد میرے مال کی طرف محتاج رہتا ہے یعنی اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میرے مال میں سے وہ لے لیتا ہے تو میں کیا کروں اس کو اجازت ہے میرے پیسوں سے پیسے لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے والد کی ملکیت ہے وہ کلم کلا ملکیت رکھتا ہے اگر آپ کی اجازت کے بغیر بھی تمہارا مال لے کر خرچ کرتا ہے سرف کرتا ہے تم بھی اپنے والد کے ہو تمہارا مال بھی اس کا ہے تم اپنے والد کو روک نہیں سکتے اند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری اولاد تمہارے اچھے کسب سے ہے کلو کس اولاد یہ اولاد تم نے کسب کیا تم نے پیدا کیا محنت کی شادی کی ہاں جی تو یہ اولاد ویسے تو نہیں آتی مفت میں کوئی بازار میں کوئی دکان تو نہیں ہے کہ وہاں سے خرید کے لائے یا کسی نے آپ کو ہڈیا دے دیا نہیں یہ قسم کیے جاتے ہیں یہ تمہاری قسم میں سے ہے لہٰذا جب تمہاری قسم میں سے ہے تو تم بھی اپنے اولاد کی قسم میں سے کاؤ اور پیو اس میں سے کھا سکتے ہو روا ابو ابودا ابن ماجہ مطلب والد کو کل مکلا اجازت ہے اگر اپنے بیٹے کے مال میں سے وہ کچھ خرچہ اٹھاتا ہے یا پیسے لے لیتا ہے اپنے خرچے کے لیے بغیر اجازت کی بھی لے سکتا ہے وان وحنبی عن جدی ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم یہ بھی عمر ابن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے والد سے یعنی اس کے جد سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک आदमी आया کہنے لگا انی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فقیر محتاج آدمی ہوں لیس لی شیء میرے لیے تو کچھ مال دولت نہیں ہے ولی یتیم میرا ایک یتیم ہے یعنی ایک بچہ ہے جو کہ یتیم ہے یا یتیم سے مراد یہ ہے کہ ایک قریبی ہے جو کہ یتیم ہے یعنی میں نے یتیم پالا اپنا یا کسی کا فقال کل من مالی یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یتیم کے مال میں سے بقدر ضرورت تم کا کرو جو یتیم تم نے پال رکھا ہے تو اس کے مال میں سے تم اپنا خرچہ لے سکتے ہیں لیکن یاد رکھے غیرفاز یعنی حاجت سے زیادہ تم صرف نہ کرو اسراف نہ کرو اسراف اس کو کہتے ہیں کہ حاجت سے زیادہ لینا بلا مبادرین اور متبادل بھی نہ ہونا چاہیے تمہیں یعنی حاجت آنے سے پہلے پہلے تم جلدی میں مال اٹھا لیتا ہو اس کے مال میں سے یہ بھی جائز نہیں ہے حاجت آ جائے حاجت واقع ہو تو اس صورت میں بقدر حاجت یتیم کے مال سے پیسہ اٹھا کے تم خرچ کر سکتے ہو لیکن حاجت ابھی آئی نہیں پہلے سے حاجت بنا کے بیٹھے ہوئے اور مال اٹھا رہے نہیں یہ بھی کیا ہے یہ بھی ظلم ہے والن اور ایسا بھی نہ کرے کہ متأثر ہو جائے متأثر سے مراد یہ ہے کہ اس کا استحصال بھی نہ کرو متعافل. مطلب یہ ہے کہ اس کا مال خور اور نوش کے چکر میں یہ چکر بھی نہ چلانا کہ اس کا مال کیا کرو تم کا, کا کے ختم کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے کیا فرمایا یعنی منع فرمایا کہ یہ نہ کیا کرو لہذا بقدر حاجت یتیم کے مال میں سے تم پیسے آ سکتے ہیں کا سکتے ہیں کہ اس میں اصراف نہ کرے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے کرنا جب یہ بالے ہو جائے کرایہ عن صلی اللہ علیہ وسلم أنه كان يقول في مرضه امی سلم رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہے اللہ اللہ فرمایا کرتے تھے بیماری میں آخری عمر میں یہ اس بات پر بہت زور دی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگو نماز کی حفاظت کرو نماز کا خیال رکھو اماملکت امان حکم اور ان کا خیال رکھو جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہے ان کے یعنی تمہارے جو ماتاحت ہے ماتحتوں کا خیال رکھو نوکروں کا خیال رکھو غلاموں کا خیال رکھو اپنی ازواج کا خیال رکھو یہ تمہاری ماتاحت ہے تو ان چیزوں کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زور دیا کیونکہ یہ بڑی اہم ہے اور اس زمانے میں بھی ظلم کیا جاتا تھا ان لوگوں کے ساتھ اور آج بھی کیا جاتا ہے اور نماز کے ساتھ بھی ظلم یہ ہے کہ نماز وقت سے نہیں پڑھتے پڑھتے تو سستی سے پڑھتے ہیں تو وہ کما حق کہو نماز کو نہیں ادا کرتے اس زمانے میں بھی کچھ تھے نماز تھی نہیں پڑھتے تھے آج بھی کچھ مسلمان برائے نام ہوتے برائے نام ان کی نماز ہماری نمازیں بھی ایسی ہے عادت ہم کر لیتے ہیں لیکن عبادت اور چیز ہے عادت اور چیز ہے خوشو اور خزور جس نماز میں نہ ہو تو وہ کون سی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محافظت علیہ واد کرو اور جو تمارے مملوک ہے تمہارے معطاعت ہے ان کا تم خیال رکو رواہ فی شعب الایمان و رواہ احمد و ابت وان و ان علی نحوهو اسی طرح حدیث حضرت عدی رضی اللہ تعالی سے بھی منقون ہے وعن نبی بکر نصدیق رضی اللہ تعالی عنہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت سملکت جنت میں نہیں جا سکے گا ابتدائی طور پر سعید الملکہ وہ آدمی جس کی ملکیت اچھی نہ ہو یعنی اپنے مملوکوں کے ساتھ اس کی ملکیت اچھی نہیں ہے کیا مطلب مالک تو ہے لیکن مالک ہونے کا حق نہیں ادا کر رہا مملوکوں پر ظلم کرتا ہے تو سعید الملکہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا ابتدائی طور پر کیوں پہلے اس کے ساتھ عدل انصاف کا فیصلہ ہوگا جس بندے نے ظلم کیا مالک بن کر اپنے مملوکوں پر اللہ اس کے وہ حقوق دلوائیں گے اس کا حساب کتاب ہوگا اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو بقادرے گنا اس کو سزا ملے گی جہنم نم میں پھر یہ جنت میں جائے گا فوری طور پر جنت میں نہیں جا سکتا رواہ الترمیزی و, و ابن ماجہ یہ اب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح رافی بن مکیف یہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسن الملکتی یمنن یاد رکھیں اچھا اخلاق رکھنا اچھا مالک بننا یومن یہ برکت ہوتی ہے انسان کی زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے انسان کے مال اور دولت میں انسان کے کاروبار میں جو انسان کاروباری ہے اپنے خادموں کے ساتھ اپنے مملوکوں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہیں اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو سمجھ لے اس کے لیے برکت ہے اس کے مال دولت میں برکت ہوگی اس کی زندگی میں برکت ہوگی وصول اور جو بد اخلاقی ہے مالک بنتے ہوئے مالک بنے ہوا ہے لیکن بد اخلاقی کرتا ہے اور اس طرح کرنے والا شمن اس کے لیے یہ شوم ہے اس کے لیے شوم سے مراد کیا ہے یہ بد بختی کا ذریعہ ہے یہ برکتی کا ذریعہ ہے شوم یعنی علی غیر مساوی میں جو احادیث کی کتب ہے اس میں میں نے نہیں سنا کہ اس سے اور کوئی اضافہ کیا ہو منقولی یہاں سے بس صدق صدقہ تم نا می تدقہ ہے یہ منع کرتی ہے می یعنی برائی کا میتا کو میتا کہتے مردہ برا بھی ہو اور مردہ کو مرتبی بھی ہو وہ چیز جو کہ وہ انسان کے لیے مردہ کے مانند ہو اور برا بری چیز ہو اس کو صدقہ روک لیتی ہے صدقہ اس کے لیے ڈال بن جاتا ہے والبر جو نیکی ہے انسان کی زیادت عمر انسان کی عمر میں اس سے زیادہ زیادہ آتی ہے زیادت سے مراد پلس برکت ہو جاتی ہے عمر کے اندر برکت ہوتی ہے انسان بوڑھا ہوتے بھی جان نظر آتا ہے سمے لے کے کم عمر کا ہے حالانکہ عمر زیادہ ہے لیکن کم عمر بھی میں لگتا ہے وجہ یہ کہ وہ جب نیکیا کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور نیکیا روز بروز نیکیا بڑھتی جاتی ہے تو اس کی عمر میں اللہ برکت دے دیتا ہے اس کی عمر میں اللہ اضافہ کر لیتا ہے دوسری بات یہ کہ والدین کی خدمت سے بھی عمر میں کیا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے عمر میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں اسی طرح نیکی یہ عمر میں برکت اور اضافے کا کیا ہے سبب ہے اور اچھے اخلاق سے انسان کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے اور صدقے سے بلائیں رد ہوتی ہے اور صدقہ رد البلا کوئی مصیبت آنے والی ہو صدقی سے اللہ تعالیٰ اس کو تعالیٰ دیتے ہیں اللہ جل شانو ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحان ربک رب العزت عمی اسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین